سوری کی نیم کے کچرے فروز مندے ایک رنگ دار مارا ہم آپ تاپ لے کے ساری گاڑ اور روز مٹھی کی جو ادا نے مجھے دی ہے وہ سورج سورج ہے صرف ایک بات ہے کہ سورج سے صبح نہیں ہوتی ہے اس لیے سوروج مندر کی پرانی باج مارا ہم آپ تاپ لے کے نیچے ساتھ مل وہ شنکاری انگریز نے مجھے ہے کہ سورج سورج ہے لیکن سرسو لگیں گے سرسوں بازی ہے کبھی ایسے دے میں ہی کے جس نظام تعلیم سے ہم گزرے ہیں یا گزر رہے ہیں یا جو نظام تعلیم تقریباً میکالے کے چلانے کے بعد اس کو آج ہو دے ہوں گئے دو سو سال ہو گئے پہلی سدی میں انہوں نے گردوں میں پورے دسکان کو قبدہ کیا ہے میں کلر رپورٹ مرجیے کسی کو یاد ہے جی اٹھارہ سو تینتیس کیا جی اٹھارہ سو تینتیس کی ہے یہ آئے جو ہے اٹھارہ سو ایک سو سال ہو گئے تھے تینتیس تینتیس زیادہ کس طرح گئے پچہتر منٹ مطلب یہاں پر آنے کے پچہتر سال بعد انہوں نے جان کے لیے چالیویں پالیسی بنائی گئی پچہتر سال بعد اس کو چلایا اس کے بعد ایک سو پچیس سال یہ آگم رہے جو ہے غیر سن کے گوال کا بندوبست کیا اس ان سالوں کے بس میں چاہیے تھا اگر کرنا چاہیے پہلی جنگ عظیم کب سے کب تک ہوئی ہے جی انیس سو پچیس تک ہوئی چودہ سے انیس تک انیس سے انیس تک ہوئے انیس سو سے انیس تک ہوئی ہے اس میں لوگ بڑے بڑے کے بہت لوگ گئے ہیں اردو فوجی ہم تو چھوٹے بچے ہوتے تھے ہمیں پتہ نہیں کیا ہمارا اسکول جو ہمارے اسکول میں ہمارے گاؤں میں لوور مڈل اسکول تھا چھٹی سیم کا اسکول ملائے اس کے ہوتے تھے چار کمرے ہوتے تھے ہیڈ ماسٹر کا کمرہ ہوتا تھا دو گرامد اس کو ایکسپینٹ پھر بعد میں گیا تو پہلے پرائمری اسکول تھا چار کمروں کا پھر کوئی پرائمری اسکول کی مرض لیجیے گا اگر کو چھٹی سے رکشا ہمارے زمانے میں ڈسٹرکٹ انسپکٹر اسکول ہوتا تھا وہ دھیان لینے گیا ہے تو وہ آیا دوستوں میں قدبہ وہاں پر ہوتا چھوٹے بچوں کو کیا پتہ اس قدبے کا حوالہ دیا تو ہمارا تھوڑا دھیان ہوا اس کا تھا وہ رکھا ہوا تھا کہ فرانس ہوائیو پرسینٹ وینٹ دی فرسٹ ولڈ بار دی فسٹ بار اینڈ کتنا میں نے کہا ففٹ گیو آف یور لائف تیر میں اس کو بماری نہیں تو اس کے بعد پھر اس کے شکرانے میں ہمارے گاؤں کے لیے اسکول بنائے ایسی تب لگے ہے ہمارے لیے ہونے والے وہ کیا پتا تھا کہ ہم پاس سب کچھ لے رہے ہیں اتنا ہی لوگ ہو گئے تھے اور اس کے بعد اپنے آپ کو موقف ہونے کے تھے کہ جو لوگ ہمارے نام پر جا کر ہیں فال میں آ رہے ہیں گئے تھے ہمارے رشتہ داروں میں سے بچاؤ نے کہا کہ میں کسی باز پہ برتاؤ ہو یا پھر وہاں برما کر کے میں بھاگ کیا وہاں سے اور میں جنگلوں میں چلا ہوں جاتا ہوں میں جنگلوں میں چلتے چلتے چلتے چلتے چھتے پتہ آئی تھی ایک اس طرح تو آگے ہارا تھا اداب نے ان کی دیوار کو دست پر مارا گیس کو برمایا فورنہ اتنے یہ ہو گئے تھے مستحکم ہو گئے تھے اور مختلف جگہ جو انہوں نے بنائی ہے کہ تعمیرات کو جا کر دیکھیں تو آپ نے اندازہ سیکنڈ لمحہ تک اور قاب دینی ہے سب سے سوال آپ خبر ہے اللہ بات نے ان کو دعا کی پچہتر سال برس افریق مہینے کے بعد انہوں نے لاڈ میکالے نے اپنی تعلیمی پالیسی جو ہے وہ اعلان کی ہے دو رپورٹیں جو میں نے پڑھی ہوئی ہیں تین رپورٹیں وہ بڑی زبردست ہیں ایک میکالے کی لاڈ میکالے کی ایک جو ہے تو کرنل رابر شاہ کی جواہی ٹرائل اور ایک ہے جو ہے تو اس کی ہے ولیم ہنٹر کی تھی انڈین مسلمان یہ تین ان کی یعنی کلیدی وہ ہیں تاریخیں انگریزوں کے تعلیم جیسے محکلے کی تو یہ ہے کہ ہم ان کے انتظام تعلیم اس قبل سے بات کی ہے کہ ہاں ہندو ہیں فلانے ہیں فلانے ایسے تو وہاں پرستے ہیں گائے کا پیشاب پیتے ہیں بتوں کو سوتے ہیں یعنی گویا ان میں عقل فین سمجھ ہے ہی نہیں ہے یہ ساری بات ہے مسلمانوں کو ذربا لائے قرآن کو اور مسلمانوں کو راستہ لائے کیا لا ہی نہیں سکتا تھا کوئی دانشوری ہے اور حکمت ہے اور ہر ایک ایسی قوم کے نجات کے لیے اس کو انتظامی تعلیم دینا پڑے گا مسلمان کس ملک کے ہندوؤں مسلمانوں اور سب پرکار کو نظام تعلیم نہیں ادا کرنا پڑے گا یہ نظام تعلیم تو میں چاہیے رنگ نسل کے لحاظ ہو یہ ہندی ہوں چاہیے سو سوچ وجہ کے لحاظ سے یہ پتہ نہیں اس کے بعد پھر اس نے نظام تعلیم دی حصہ ہے جنرل داوت شاہ کی جو ریکارڈ ہے دبادی ٹرائل اس نے اس طرح دیے ہیں ان کو کہ یہاں پر ان میں یہ سونی بھابھی کا جھگڑا کھڑا کر کے ان کو خلاف इसको گے اس کا ہم نے وہاں پر بھی اس کو آزمایا عرب ممالک میں تو یہ بڑا کامیاب نہیں یہاں بھی اس کو آزمانا ہو پنجاب وغیرہ میں تو اتنا اس کو سلایا گیا ہے کہ ایک امام دودھ دودھ محمد مسجد صاحب کو ہندو دودھ دیا کرتا ہے ہے تو اسے کہا دودھ ہمیں دیا کرو اور اپنا حالات آپ کے بند ہو جائیں گے کیا اگر اس کے دودھ میں اسے نہیں دیا کرو تو مودی صاحب نے کہا یہ ہندو وادی ہو گیا ہے اس سے دودھ میں لو سب ایسے دینا بند کر دے کیا وا بھی ہو گیا تو آیا سوال کی کہ بلوان صاحب آپ سفا گئے کہ دودھ ملا کرے میں پھر کہا کہا کہ وہ ٹھیک ہو گیا کشن کا سب سو سر سور ہو گیا سر کو وہ کابل شاہ کی اور ریڈیم مسلمان جو ہے یہ ولیم ہنٹر کی ہے ولیم ہنٹر ہوا آدمی ہے جو 18 ستمبر کی جنگ آزادی کے بعد ایک وفد ڈیلیگیشن لے کر آیا ہے ہندوستان میں اس کی ملکہ ہے برطانیہ کی طرف سے ہندوستان کے حالات کا سروے کر کے اور یہاں کا جو ہے تو تفصیلی رپورٹ بھیجی ہے اس کی اس نے جہاں کا مطالعہ کیا ہے اس کی رپورٹ یہ ہے کہ ہاں مسلمان ہیں اور مسلمانوں کی کتاب اور مزید کیا کو جہاد ہے کیا میں حکومت ہے ساری باتیں ہیں لہذا یہاں پر انگریز کا اقتدار قائم نہیں رہ سکتا ہے اس کے لیے تو کیا کرنے کا اس کے لئے یہ کرنا ہوگا کہ جہاد کے مضمون کو بدلنا ہوگا تھوڑا پاکستہ فضم کو بدلنا ہوگا اس کو مطمئن کے طرح تعلیمی دنشور تھے پادری تھے سیاسی ماہرین تھے اور فوجی مائرنگ کے سارے آئے ہوئے تھے پرانے جو ریٹائرڈ لوگ سے ہوا ہے ہوئے اس میں تو انہوں نے کہا ہے کہ آ... اس کے لیے ہمیں کچھ بولگیوں کو خریدنا پڑے پاجری نے کہا کہ پرانے پاک کی آیتوں کو بولتی نہیں بھولتی یاد نہیں مطلب وہ کیا کریں گے اس سے کافی توقع دینے کو پیغل کے طور پر کہا کہ اس کے لیے محبوب فری کر دیا محبوب فریقر کیا اس کو دینا برابر کر دینی میری منٹ پر خریدا گیا اور نے کہا کہ جو انقلابی سے ان پر قبر سفت لگانا پڑے گا کہ میں صاحب علی گڑھ کا تو اس کے لیے استعمال اس قبر سفت کے لیے بھائی دو پندرہ گریجے لوگ استعمال ہوئے ہیں میں نے سات اور مشین میں پچاس آدمی ہیں ان کے نام تاریخ پیڑ ریکارڈی لائبریری میں پڑی ہوئی تاریخ پڑھی ہوئی اس کو دیکھنے کے لیے میں کیا ایک دن تک میرے پاس آئی ان کا وشواس وقت تھا کیونکہ میں نے کوشش کی لیکن اس کو میں نہ پہنچ سکا حالانکہ وہ لائبریری والوں میں کافی تعوین کیا جواب دیکھنا چاہتے تو وہ اتنی پرانی ہو گئی تھی کہ وہ وجود اس کا نہیں رہتا اس کو نے مائیکو فلم میں دیا ہوا تو مائکو فیلو والوں کے بعد میں گیا میں ریکارڈ نکالا مجھے تو میں دیکھتا ہر آ کے وقت ختم ہو رہا تھا انہوں نے کہا کہ اس کو آپ چاہتے ہیں کسی نے لائبریری ہو چکی اور کرنے کے بعد واپس نہیں آئی ہے یا روک دیا اس کے بارے میں اس کو دل لگتا تھا کہ میں ایک ٹاؤٹ لیکن اس کا حوالہ دیا ہوا ہے علامہ خال محمود نے مطالعہ ایک کو اس کا حوالہ دیا بتا دینے میں کافی افراد ہو گیا کہ افسروں گی اچھا آپ نے دیکھی تھی ساتھ مل تو سناؤ ذرا کس طرح دیکھیے کڑے صحیح کسی طرح چیزیں کو ہم کون کا سایہ سمجھتے ہیں اور یہ چند آپ آپ کا بولنا شروع کیا ابھی تک آپ کا موجود نہیں چند سرکرے مولوی ہیں جو حکومت کے خلاف یہ اقدامات کر رہے ہیں اور ہم جو ہیں ہم علما کے نمائندے ہیں علماء اور ہم تاجر برطانیہ کو اس حکومت کو اللہ کا سایہ سمجھتے ہیں پچاس اور سن کے لیے روزی وجہ کر سارے جو پنجاب کے بڑے بڑی جو گدی ہیں جو سب نے بھی سب کی پچاس تھا عیم استاف اللہ تھا بہت مدد مجھے میرا بڑا کر کے خاندان جو تھا باوجود دکھلی احمد اللہ کے خاندان کو تھا اور اس کی کوئی بات نہیں بار بار استف اللہ کیا کرتے کام ہے پھر لمبا ہے تو لوگوں نے کرنا نہیں بستا پھر ہے بڑا تعریف کیا تھا ہماری ملاقات تعداد کیا ہے حکمت کو ہی بایا تھا خیر کیا دیکھیں اصل میں آدمی جو ہے نا آدمی تو گوشت فوج کا نام تو نہیں ہے آدمی تو فکر فوج کا نام ہے انسان بہت فوجی چمڑا کا نام نہیں ہے انسان سیکو شوچ کا نام سیکو شوچ آبادی کا بدل مصادی. آمام کے بتا دی شامد جس نے کہ پچاس سال دوسروں کے خلاف جہاد کیا ہے پہلا بوریلا جنگ کا وہی موجود ہے اور اس مقابلہ کیا ہےخر گٹنا بوڑا ہوا چل نہیں سکتا تھا تو اس کے بعد پھر وہ مجلم کر کے اور امام شامل کے بیٹے کو دنستوں نے گرفتار کیا بچپن میں اس کو اپنے اداروں نے پڑھایا ہے تو کو فوجی ٹریننگ دے کر اس میں فوج نے کیا ہے تو فوج میں وہ کپتان ہوا ہے اور اس کو جب ملازمت ابھر آ گیا تو ہو گیا تو اس کو شادی کی ضرورت بیدار ہوا اس نے کسی لڑکی سے شادی کرنا چاہیے اس کو اس کی جو ہے تو اس میں شکایت ہوئی ہے پہلے پہنچ کہ آپ کو جو ہے آپ کو پتہ نہیں کہ آپ نے کس چیز کے لیے کیے ہوئے کہ آپ تو اپنے علاقے کی مسلمان خاندان کی لڑکی سے شادی کریں گے اور جس بات کی تشددوں کا خاتمہ کریں گے لڑا کے ٹائپ کو اور کریں گے جس میں خراب مطلب آپ نے بطور ہاتھوں میں استعمال کرتے ہیں تو اس کا بیان اس لڑکے سے تمام شامل محمد اللہ نے حملہ کیا اور بہت خاص مقابلہ مطلب ہوا تھا. تو اس نے بیان دیا کہ ابا جان کی سمجھ ہم کیا کریں کہ دہشت گردی کی ترقی کو اس نے چلایا ہوا ہے اور ملک کو ترقی کرنا نہیں دیتا وہ اپنے عوام کو جائے پہ نقصان جا رہا ہے اور سارے اس نے جی طرح کی نصیبت کم کیے اتنا منسلک کا وفادار تھا اور اپنے باپ کا اپنے باپ پر تنقید کرنے والا یہ کیا سوچ سوچتے بندی میری سوچ بندی باد رمسدہ لے کو اپات ہوئے ہو گئے چوتھ سال سترہ ستمبر انیس سو پچانوے چودہ پنیر کی تاریخ سترہ سترہ اکتوبر کی میرے سوچی کی تاریخ ہے اس کے استاد تھے سترہ کی اوقات ہے پچانوے اور ان کے کہنے پر نواسی سے سلسلہ کرانا میں شروع پہلا آدمی سنتے ہیں بیس ویسے ہی تو دو آدمی کو ایک گئے تھے جب سیکٹرسٹ آدمی جو میڈیسن کے دو آدمی ویتھتا کرنے کا تجربہ میرا ہو گیا اکیس سال جو اٹھائیس ادی تک چار سال لے گئے اکیس سال کا تجربہ ہو گیا اور اس سے پہلے یہ ہے تو سر انہتر سے لے کر نواسی تک یہ بیس سال کی. یہ بیس سال چلو تاریخ تاریخ میں بطور یا بیس چلنے کا تجربہ کا چالیس ہزار تجربہ کا وہ چالیس ہزار تجربے میں میں نے ایک بات دیکھی تعلیم میں نکلے ہوئے لوگوں کو سارے تعلیم فکرے فروغ مندے والے روز میں نکال رہنا چھوڑا اور ان کا خیال ہو ہے کہ بیٹھ تو ہم ہو گئے ہیں لیکن اب یہ سلسلہ کو یہ ہماری کنسلٹیشن پر چلائے گئے ہمارے بچے پر سلائے گئے ہماری طریقے جو ہم گئے اس طرح چلائے گئے کہ دانشور اب ہمیں اور وہ سلسلے میں بیت ہوتے ہیں اپنے مسائل کو خود حل کرنا ہے میرے دو چیز صاحب تو میں نے کہا کہ آپ لوگ ہردا کر کے پیسہ کر کے پکا کر کے پھر جو ہے میرے پاس آیا کرتے ہیں مشورے کے اور مشورہ وہ یہ ہوتا ہے کہ گویا آپ اپنی اس بات کو مجھ سے کہلانا چاہے کا کرے اپنی بات کو با بھی سے دفتر کرانا ہے اس کو آپ مشورہ خدا یہ تو مشورہ نہیں ہو ساری کسانی کو ہے اس کو فائدہ نہیں ہوئی تسلیفی ہوتی ہے میں چل رہا اور وہ شڈل کے کام میں اگر گھس کے رہ دیا گیا کہ اتنی شڈول بھی کر دیجیے اب اس کا ایک آدمی آیا اس کا کوئی بیچ مسئلہ ہوا تھا اس کو سفارا کرنا چاہتا تھا اور پانی کا جگ اور گلاس اس کو اٹھا شا مجھے بڑا مزہ آیا کا پانی کے جگ اور گلاس میں اٹھا نہیں چوبیس لوگ باتیں آپ لوگوں کو اٹھانے کی اس کے کہا یاد یہ ہے کہ آپ لوگ حدت سے اور خیر میں سے اٹھاتے ہیں آپ کا جو خواب ہو رہا ہے مجھے صورت ہو رہی ہے آپ کا جو خواب ہو رہا ہے اب یہ جو سواب میں آپ سے چھین لوں اس لیے اچھی بات کیونکہ موتاح نہیں مطلب اچھا نہیں اٹھا سکتا یا اندر میں پانی نہیں اٹھا سکتا میرے گولی کا پریشن ہونے کے پد خیر تک اٹھا سکتے ہیں بیس طرح تھوڑی دیر کے لیے پدر خیر چار لوگوں سے براتے ہوئے تو ہے محبت نے کہا بھی وہ آئے ہوئے ہیں ہم اس بار کرانے کے لیے آیا اس کا شرمت کور خان جی ہے کہ آپ کی سلسلہ سچی نکلے نہیں آیا ہوئے بڑے آپ کے بعد اس جانا استعمال کری تو ساچی نے کہا کہ اس کا مسئلہ حالت ہے مسئلہ حل گیا پھر نہیں آئے اس کا پکا رہی مسئلہ مسئلہ حل کرنا تو کے لیے ہے اور ایک تو یہ ہے کہ آپ اکیلے اکیلے اپنے مسئلوں کو حل کریں گے تو آپ وہ لکھتے جائیں گے اور میں بھی کوئی اکیلے کل نہیں ہوں سارے مسائل بھی حل کر سکتا ہوں ایک صاحب سے لطیفہ لے کر وہ بھی پر اپنے بنے کے گوشت کر رہے تھے غصہ کرنے میں نکا کے کتنے بھی کچھ پتہ نہیں جو بارے میں تازی ہوتا ہے اس کو سب کچھ آتا ہے تو جاتی سادہ بڑی خوشی پر چلے گئے چرپائی بننے کی ضرورت تھی تو آپ جو فارو پاسیم سب کچھ آتا ہے تو اپنا بان اور چرپائی سب کرایا بانس گھر پر آیا رکھی دستکی تو کیا بات کر چرپائی پن کر دیا میں سے کیا بات کرتا ہوں کیا آپ جو کہہ رہے تھے فارو فارو پاسی ہے تو چرپائی پن شیری کے ہم اکلے کھلے ایسی بات نہیں کوئی اکڑے کلتی اللہ تبارک سر نے دیا مسلح کو اپنی بائی کی دی ہوتی ہے سارے سارے بہت بہت جانے داری کے بعد ہم جہاں تک اسلائ نفس کی بات اصلاح نفس تو کچھ نہ کچھ برگوں کی کے سامنے آئے گی سنا پڑا ٹھیک باقی آپ جو دنیا کے معاملات سے ہوتے ہیں جتنا تجربہ بتا دیتے ہیں جتنا کم اس وقت کے مائرین کے حوالے کرتے تھے پچھلے میں جو مائرین ہو سکتے تھے اپنے آپ کے پشتے کار کی رہنمائی کرتے نہ وہ دبا سے کرتے ہیں نہ تو کچھ کرتے ہیں کوئی کچھ لوگ حال ہو جائے اس طریقے سے آدمی رہنمائی میں چل چلتے ہوئے آدمی کامیابی سامنے آ رہے اور من سے چلتے بھی یار ساری من چلتا رہے وہ سر میں ہی چلنا ہوتا ہے وہ سلسلے کے چلنا ہوتا ہے. اس کے چلنا آپ میں نہیں چلی ہوتی ہے میں سلسلے میں چل رہا ہوں حالانکہ وہ خود ہی چل رہا ہے ہمارے لال دادا فارغ صاحب ہوتے تھے تو کہا کرتے تھے کہ بیل گاڑی جو ہوتی ہے بیل گاڑی والوں کا ایک جو اور وہ بیل گاڑی کے نیچے نیچے چلا کرتا ہے. تو ایک ہی ہوتے اوپر اس کے اندنی ہوتا ہے ٹوٹ نہیں لگتی ہے اس کو اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ زد ہوتا ہے کہ کتوں سے محفوظ ہوتا ہے اس بیلو بیان کرتے ہیں کہ ایک کشور میں ایک کتا دوڑ رہا تھا اس کو انہوں نے جا کے یعنی کہ تم کہاں سے کیا میں قابل کیا کب روانہ سے تو صبح روانہ ہو تو صبح روانے میں کو یہاں پہنچ گئے ہوں ٹھیک ہے تو اس نے کہا تھا اس نے کہا میں اپنی گادری کا یہ اس بس میں پہنچا ہوں اس کے کتے میرے پیچھے لگے ہیں اور بگا کر وہاں سے نکالا ہے تب تھوڑا ادھر باہر سے نہیں رہا پھر دوسری بس نے پکڑا ہے اسے بس تھوڑا یاد کہ مجھے صبح کے چلے شام کو یاد رکھ گاڑی کے ڈیجیے کا کتا جو وہ خیال کرتا ہے کہ ساری گاڑی کو میں چلا رہا ہوں جو بیس مند بوجھ پڑا ہوا ہے اس کو اور گاڑی چکنا جو تین من بوجھ ہے اس کو اس کو تو میں چلا رہا تو میں اگر کھڑا ہو جاؤں بالکل آنکھیں بند کر کھڑا ہو جاتا ہوں گاڑی آگے کے نکل جاتی تو لہٰذا سرور صاحب کہہ رہے تھے گارڈ ہے کسی شیخری سیدا شیل ہو جاوت کرتے ہو گاؤں کو کچھ اثر پڑتے کہ جب پھر آنے کو پتہ چلتا ہے کہ وہ ہو اس کا تو گاڑی کو بھی نہیں چلا رہا کہ یہ مجھے چلا رہے رومان اللہ ایک رقم فلطے کی کتابوں کے مطالعہ زیادہ سال ہیں اس کو بار بار پڑھنا ہوتا ہے ختم کرنا نہیں ہوتا ہے نا ایک بھی ایک جگہ پر جماعت تبدیل گئی ہوئی تھی انہوں نے کام کیا پڑھا لکھا آدمی تھا اور کتاب جو ایک مہینے کے بعد اسے جماعت گئی کہیں دلنے کے لیے آیا تو اس نے کہا میں نے آپ کی صاحب ساری کتاب ختم کر گئی تک نہیں پڑھ ختم کر دیا ختم والی بات تو نہیں ہے اس کے نتیجے میں تعمیری شخصیت ہے تربیت ہے تربیت ہے تعلیم یا امان اس پرانے کی ضرورت ہے اس پر آپ آئے کہ نہیں آئے اس کو تو بار بار پڑھنا چاہتا اضرمولان یاز محمد اللہ علیہ خود بھی کتابوں کو اکیلے میں بیٹھ کر اپنی سلاخ کے لیے پڑھا کرتے اور اتنی دیر اس میں مو ہو کر جو اس میں حوال بیان ہوئے ہوئے ہیں اس وقت کرتے جنم کا گھر ہل آیا ہوا ہے اس کی کو اور اس کو اپنے گرائے جانے کو اس کے بعد جو کا دھیان جما کر باطن میں اس کا دھیان جماتے تھے بس نیچے اوپن نوٹس تو یہ ہوتا ہے کتابوں کا کہ اس میں جو احوال دھیان ہوئے ہیں آدمی کو بتا ہیں ہوں جنم بیان ہوا ہے اپنا بدن پہ جلسہ محسوس ہونا شروع ہوتا جد کی رہنائیاں رجمایاں بیان ہو رہی ہیں تو اس کو اس کی طبیعت کو فرق اور خوشی اور راحت محسوس ہونا شروع ہوگا وہ کسی وکیل پوچھا کہ تعلیم میں آپ کیسے بیٹھتے ان نے کہا جو لگتا ہے اس بات کی کہتا ہے کہ حضور نے فرمایا تو جو لیتا فوکتا ہے تو کلر کی بارش محسوس <تص <squeak> <تص اور حضور خانہ نظر آتے اور میں نے ہاں کال پر ختم کر رہا تھا فرمایا حضور خلا کس کیفیت کے خاص محسوس ہوتا ہے گویا یہ بہت جو ہے تو زبان میں بھارت مالی خانہ تو جی تو بات کی وہ اپنی رائے کو اپنی سوچ کو اپنے فیم کو چھوڑنا ہوتا ہے اور اس میں یہ اپنی رائے کو چھوڑ کر چھوڑ کر پھر سلسلے کی رہنمائی رائے پر چلنا ہوتا ہے اس کی ایک خاص چیز ہے بازار بھی سیکھ لیتے ہیں پا لیتے ہیں کو بات کرنا شروع کرتے ہیں تھوڑے ہفتے میں الگ ہفتہ فائدہ ہو جاتا ہے اور میں سب جاتے جاتے سب سالا سال سنگھ ہوتے ہیں دیکھو ایسے اپراپ کی طرح چلنا ہوتا ہے شاید جنگ کے رواں نہیں کون جاتے آدمی آدمی چلنا تو پھر چلنا ہوتا وقت میں سمجھتے ہیں سات سات سال آسات پر بیٹ ہو کبھی اس کی تربیت کے لیے ایک جملہ ہی نے پوچھا ہو کبھی اچھا چیز نے لکھا ہو تو ہمیں کوئی غیر غلط تو چاہیے اس کے حوال کی خبر ہو جائے گا آپ چیز سیکھنے سے سمجھنے سے بتانے سے پوچھنے سے آپ ہے آپ کو بات دوسرے میں, تم بتائے گا نہیں. میں بتائے گا؟ تو ہم بتائیں گے نہیں پوچھیں گے کیا بتائیں گے آپ کو حال ہمارے سامنے آئے گا تو ہمارے کو مشورہ دیں نہیں آئے گا تم کیا بتاتے آپ ادارے یاد آجت ڈالیں گے سبزی کی کتابوں کو پڑھیں گے تو سمجھ میں آباد آئے گی نہیں پڑھیں گے سرکار بعد ہمارے پاس ہیں تو ماشاءاللہ ماشاء اللہ اخبار لے کر بیٹھتے ہیں جس میں بہت چھٹکی کی تصویریں ہیں پورے جو رات جاری ہوتے ہیں اور آپ پورا مراک موقع کر رہے ہیں آپ کو روزانہ آپ کا اس کو دیا ہوا ہے بہت تصویروں کو دیکھ کر کو خراب کرنے کے لیے بڑا کہتے ہیں ہم تو بڑے ہیں بڑے ہیں ہم تو صرف خبریں دیکھا کرتے ہیں کبھی بھی کیا خبروں میں آپ کے سامنے پہ پردوش ہوئی آپ کو کیا ان چار کے ساتھوں میں جذبات کاری ہوئی ہوتا تو جذبات جب تاریخ ہوتے ہیں تو ٹکٹ سے نہیں جاتا ہے جا کر نہیں رہتا آپ رہے ماضی آپ رہے ماشاء اللہ آپ کو, گاڑی بادن کو, آگ آگ بادن کو تو کرے گاڑیاب تو رہی ہوا بادل کو تو آپ نے بلایا آج کا بادل کو بلایا تو آپ آدھا گھنٹہ اس کے لیے ہیں آدھا گھنٹہ کے کو دیتے ہیں تو آپ نے آپ کے یہ احمد مقرر کیے ہوئے اس لیے میں اپنے بادن کو تباہ کرتے ہیں اور بگاڑے اور یہ بہت پر تو پورا بیدار ہے بیس منٹ مشینوں کی چودہ بجے چودہ سو روپ اور سو ڈیسک بیس منٹ مچھلی بیس کے لگ رہے ہیں تو پچیس منٹ زیادہ نہیں پہلے بیس منٹ تو بند نہیں دیے گئے پارا پارا فلاور کا یہ ہے تو لگتے ہیں دس لگتے ہیں آج ان سمندر پندرہ بہت سمندر بیس منٹ کوئی پتہ نہیں دیا اس وجہ کا سبن ہے وہ میں اس میں ٹائم کی جو اچانک تھا آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ وہ کیا چیزیں آج کل یہ کیبل موبائل خدا چاہتے اور سلسلہ چلاتے ہی ہمیں پتہ ہے کہ آپ کو معاشرے میں کیا ہو رہا ہے کیا لا پردہ خانہ میں قدر مقابلہ تک پھیل دی جاتا ہے پھر اس کو ہم نبھا رہے ہوتے ہیں کہ کر رہے ہوتے کہ سلسلہ چلانے والوں کے آگے معاشرہ ننگا کھڑا ہوتا ہے اس کی ہماری معلومات ہو بارے پھنستے ہیں صورت میں نکلنے کے طور راستہ نہیں ہوتا ہے کرا سکتے آپ کو برابر ایک بات آپ پوچھتے ہیں پوشیں. جو کی ہے آواز کے بارے میں یہ مسئلہ ہے کہ آواز ہے جس کو جذباتی شوانیاں کاری ہوتے ہوں تو اس کے لیے آواز سے ہی ضروری ہوتی ہے جس کو جذباتی شوانیاں کاری نہ ہوتے ہوں تو اس کے لیے پڑھیل ضروری کی ہوتی ہے اور کچھ باتیں معاشرے مجبوری کے درجے میں ہوتی ہیں جج اور سورتوں کے آواز کو سننا ہے گواہی کے طور پر کچھ آدمی کو دیکھنا ہے آنکھیں ناک کی طرح سے اس کا یا ڈاکٹر نے دیا تو اس کو کبھی وقت ڈاکٹر نے اس کو علاج معالجہ کرنا ہے اس کو اس کی آواز پڑ رہی ہے اور ٹیسٹنگ سے کو دیکھنا پڑ رہا ہے تو یہ چیزیں ہیں یہ ہوتی ہیں مجبوری کے دستہ میں ہوتی ہیں اور ان کو بھی جس بارش آبادیا ساری ہو رہے ہیں تو نقصان تو ہے اس کو تو معیار ولا اور کھانا پکانے کے ساتھ میرے کپڑوں کو بھلک رہی ہے تو یہ تک آگ ماف کر دیکھ سکتے ہیں ضلع نہیں اس کا لڑا ہے تو سفار ہے اور الگ مافی مانگنا ہے ٹھیک ہے میں باپ کیا چاہتے یونیورسٹی میں لڑا جاتی چھوٹی ہو گئی تھی اور آئن سیوی کا تو وہ آگے جماعت میں آگے ہو جاتے ہیں اور کسی کی جماعت پڑی جائیں یا الگ جائیں کی جائے یا باہر کی جان خاصی میں تو کے ساتھ پابندی کرنا تو نہیں ہوتا آپ کسی جماعت کیا کسی جماعت کیا تو پندرہ بعد یاد پاس مصے ہے تو اس میں جا کر جماعت ہزاروں کی جماعت دو تین سارے لوگ آ کر چھاپے مالیہ خبر میڈیکل کالج میں تو دو تین جماعت میں اسی مسئلے پر بابر کے ساتھ کروایا کرتا لوگوں کو بڑا اعتراض ہوتا تھا ان مسئلہ یہ ہے کہ یہ مسجد نہیں ہے اور پانچ وقت کی نماز کی مسجد نہیں ہے اور امام مقرر نہیں ہے تو تو خط ویسے ہے کہ مالک کی مسجد ہو جس کا امام اور نماز مقرر تھا اس میں اہل محلہ کے لیے دوسرے جو بات کرنا مقروع تاری سے مسافر آئے تھے انہوں نے بات کر دی تو یہ اہل محلہ نہیں ہے اور اس کا یہ ہے کہ مسجد ایسے اس کے نام اور پانی میں تو ملازم کرو نہیں ہے تو ساری شرائط پوری ٹمپ کر رہی ہے مسجد میں سفید طور پر رہے اور ہے اور وہ اس کی گاڑی چھوڑ گئی ہوتے سارے محلے والے اناڑی ہیں کسی ویلڈ گاڑی ارادمی کا اذان دے دے تو اس اضان کو دورانا چاہیے ادا نہیں ہوئی اس میں نماز پڑنا اداد ہو جاتے بک یہ ادائے مکرو ہوئی ہے اور مکرو کو درست کرنا ایسا ہے اگر وہ وقت درست نہیں ہوئی چلیے گی تو ادائے مکرو چلی گئی لیکن وقت درست کرنا پڑے اور عام طور پر یہ ہے تو علمی حالات ایسے ہو گئے کہ ان مسائل کو پتہ ہی لوگوں بعض اوقات تو مسائل کو پتہ نہیں ہے اور بعض اوقات اگر مسائل کو پتہ ہے تو بیچارے عمل نہیں کر سکتے ہیں سب نے ملے کے لیے دو آدمی کو سختی سے کال ہیں نا عالد صاحب کو اور تارجن سنگھ صاحب کو فیل. اگر وہ موزم پر نہ ہو تو آپ لوگ مردوں کے موجود, موجود آ کر اسپور میں کام شروع کیا کریں کسی کے دھیان میں ہیں جو یہ دونوں نا اس پر میں انتظار محسوس کی موت کھڑی ہوتی ہے پگڑی ہے سنت مستبرہ ہے سنت موقع دہنی سہ مطلب پگڑی ہے نا سنت مستملہ ہے موقع نہیں ہے کہتے ہیں جو ہمیشہ کیوا استعمال کی ہمیشہ کیوا لیکن موقع دار اس کے لیے کہ اس کی تاکید آپ نے نہیں کی اس میں جو مسئلہ بیان کرتے تھے میں پگڑی کے بغیر میں بات نہیں تھی تو یہ سب میں مسئلہ اس طور کا ہے جبکہ پگڑی لباس زینت میں شامل تھی ہاں جی ہمارے والد صاحب یہ ہے تو کہیں جاتے تھے نا تو کھلا اور پگڑی کے بغیر نہیں جاتے تھے گھر پہ کوپڑی وغیرہ پہنچے تھے تو وہ لباس عزینت میں ان کے شامل تھے مسلم نے لباس زمین میں شامل لوگ اس کے بغیر جاتے ہوئے شرمندگی محسوس کر رہا ہو تو حضور ضلع تک نندا بولے مسجد کے تو آئیے کے مسجد میں آتے ہوئے پوری زن کے ساتھ آیا کرو تو کے لیے تو ہے کہ یہ پگڑی بال پڑھا اس میں کوئی موقع تو نہیں ہے مسکرا ہے باروں سے نماز پڑھنے کا پہننے کا پگڑی پہننے کا اسے نماز پڑھنے کا پڑھانے کا, کا, کا سواد زیادہ ہے ہمارے یہاں پر ایک قابل ہر مسجد میں وہ پگڑی پر ہنگامہ کرایا کرتا ہے ایک منسٹری کے بابو ہے کہ مسجد میں جاتا تھا جگڑے وگڑے کرایا کرتے خیر اس نے ایک دھرمر سے, سے کر کے چلا دیکھو ڈاکٹر صاحب یہ شاعری مریض صاحبان جو ہے کے بغیر مبارکاتے ہیں تو مطلب ضروری بات ہے اچھی باتیں تو اس کو خبر ہے وائرس پٹھی ہو سکتے جب کے دن ضرور پگڑی پاتے کریں تاکہ اس میں ترق نہ ہو لکھا ہوا ہے کہ جن ضرور پکڑی پاتا کریں تو بات گزری کہ نہیں یہ گزری ہے لوگ میوزیم رہیے سلوار بھی پوری سنت ہے جب پاجامہ دیکھا ہے تو اپنے پہننے کے لیے ہے اور کسی روایت سے پہننے کی بات آئی ہوئی ہے لیکن وہ کوئی بہت نایاب ہے دیکھی نہیں ہے میں نے کسی کو پڑا تھا کیا <متحدث> <ایساً دیتا>. اس کی تو نہیں عثمان عدی اللہ سے نہیں پہنچا تھا ان میں شہادت کے دن پہنا اور جمع کر اور ایک اور, اور جنازہ لایا گیا تو لوگوں نے کہا, کہا, کہا, کہا, کہا, کہا سلسل اور یاز لایا گیا اس کے بارے میں کوئی بات نہیں جنازہ کیسے پڑھے جیسے نے کہا یا وہ شروعات کرنی پڑی ہے وہ شروعات پوری سمجھ ہے اس کا فیمس شروع کرتا ہے سلوار جیسے پگڑی سروتھا ٹوپی کچھ ہاں یہ لیڈیزوں کا طریقہ جو ہے کہ اپنا ٹریڈ مارک بنایا پلاسی نشان تو وہ ٹوپی کے مماز پڑھو پھرو کی بات نہیں ہے باجامے اور شلوار میں کیا فرق ہے یہ پاجامے اور شلوار میں شلوارت رکھیے پھلی ہوتی ہے پاجامہ تو رکھا ہے پاجامہ کی دو تین میں ایک جوپوری پاجامہ جو چمٹا ہوا تھا میرے ایک کلا ہے ایک کراچی والا پہ پاجامہ ہے اور کبھی چاہتی چھوٹی ہوتی تھی اور پاجامہ ایسا جو اوزار لٹکتے ہوئے نظر آتے